تین منظر تصور شوخیاں مستر نگاہ دیدہ سرشار میں عشرت خابیدہ رنگ غازائے رخسار میں سرخ ہونٹوں پر تبسم کی زیائیں جس طرح یاسمن کے پھول ڈوبے ہوں مئے گلنار میں سامنا چھنتی ہوئی نظروں سے جذبات کی بے خوابیاں افسانے محتاب تمنائیں کچھ الجھی ہوئی باتیں کچھ بہکے ہوئے نغمے کچھ عشق جو آنکھوں سے بے وجہ چھلک جائیں رخصت فسردہ رخ لبوں پر اکنیاز امیز خاموشی تبسم مضمحل تھا مرمری ہاتھوں میں لرزش تھی وہ کیسی بے کسی تھی تیری پرتمکین گاہوں میں وہ کیا دکھ تھا تیری سہمی ہوئی خاموش آہوں میں سروت موت اپنی نہ عمل اپنا نہ جینا اپنا کھو گیا شورش گیتی میں کرینہ اپنا نہ خدا دور ہوا تیز کری کام نہنگ وقت ہے پھینک دے لہروں میں صفینہ اپنا عرصہ دہر کے ہنگامے تہ خواب سہی گرم رکھ آتش پیکار سے سینا اپنا ساکیا رنج نہ کر جاگ اٹھے گی محفل اور کچھ دیر اٹھا رکھتے ہیں پینا اپنا بیش قیمت ہیں یہ غم ہائے محبت مت بھول ظلمتِ یاس کو مت سو خزینہ اپنا یاس بربتے دل کے تار ٹوٹ گئے ہیں زمیں بوس راحتوں کے محل مٹ گئے قصہائے فکر و عمل بزم ہستی کے جام پھوٹ گئے چھن گیا کیفے کوسر و تسنیم زہمت گریاؤ بکا بے سود شکوائے بقت نارسا بے سود ہو چکا ختم رحمتوں کا نزول بند ہے مدتوں سے باب قبول بے نیاز دعا ہے رب قریب بجھ گئی شم آرزو جمیل یاد باقی ہے بے کسی کی دلیل انتظار فضول رہنے دے رازِ الفت نہ بہانے والے بارِ غم سے کراہنے والے کاوش بے حصول رہنے دے آج کی رات آج کی رات سازِ درد نہ چھیڑ دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے اور کل کی خبر کسے معلوم دو و کی مٹ چکی ہیں حدود ہو نہ ہو اب سہر کسے معلوم زندگی ہیچ لیکن آج کی رات عزدیت ہے ممکن آج کی رات آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ اب نہ دوہرا پھنسا نہ علم اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو فکر فردہ اتار دے دل سے عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو عہد غم کی حکایتے مت پوچھ ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ ہمت التجا نہیں باقی ضبط کا حوصلہ نہیں باقی ایک تیری دید چھن گئی مجھ سے ورنہ دنیا میں کیا نہیں باقی اپنی مشکے سے تم سے ہاتھ نہ کھینچ میں نہیں یا وفا نہیں باقی تیری چشمِ علم نواز کی خیر دل میں کوئی گلا نہیں باقی ہو چکا ختم عہد ہجر و سال زندگی میں مزا نہیں باقی ایک راہ گزر پر وہ جس کی دید میں لاکھوں مسرت پنہا وہ حسن جس کی تمنا میں جنت پنہا ہزار فتنے تہ پائے ناز خاک نشیںر ایک نگاہ ہمارے شباب سے رنگیں شباب جس سے تخیل پہ بجلیاں برسیں وقار جس کی رفاقت کو شوخیاں ترسیں ادائے لغزش پاپر قیامت قرباں بیاز رخ پہ سحر کی صبحت قرباں سیاہ زلف میں ورفتہ نکتوں کا ہجوم طویل راتوں کی خوابی دراحتوں کا ہجوم وہ آنکھ جس کے بناو پہ خالی کترائے زبان شیر کو تعریف کرتے شرم آئے وہ ہون فیض سے جن کے بہار لالہ فروش بہشتوں کو سرو تسنیم سلسبیل بدوش گداس جسم کبا جس پہ سچ کے ناز کرے دراز قد جس سرو صحیح نماز کرے غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں کسی زمانے میں اسرا گزر سے گزرا تھا بسط غرور و تجمل ادھر سے گزرا تھا اور اب یہ رہا گزر بھی ہے دل فرے و حسین اے اس کی خاک میں کیف شراب و شیر مکی ہوا میں شوخی رفتار کی ادائیں ہیں فضا میں نرویں گفتار کی صدائیں ہیں غرض و حسن اب اس راہ کا جزو منظر ہے نیاز عشق کو ایک سجدہ گہ میسر ہے چشم میگوں ذرا ادھر کر دے دستے قدرت کو بے اثر کر دے تیز ہے آج درد دل ساقی تلخیے میں کو تیز تر کر دے جوش وحشت ہے تشنا کام بھی چا کے دامن کو تاجگر کر دے میری قسمت سے کھیلنے والے مجھ کو قسمت سے بے خبر کر دے لٹ رہی ہے میری متع نیاز کاش وہ اس طرف نظر کر دے فیض تکمیل آرزو معلوم ہو سکے تو یوں ہی بسر کر دے ایک منظر بام و در خامشی کے بوجھ سے چور آسمانوں سے جوئے درد رواں چاند کا دکھ برا فسانہ نور شاہراہوں کی خاک میں غلطاں خواب گاہوں میں نیم تاریخی مضم ہی روباب کی ہستی ہلکے ہلکے سروں میں نوحہ خاں میرے ندیم خیال و شیر کی دنیا میں جان تھی جن سے فضائے فکر و عمل ارغوان تھی جس سے وہ جن کے نور سے شاداب تھے مہو انجم جنون عشق ہمت جوان تھی جس سے و میں کہاں سو گئی ہیں میرے ندیم وہ ناصبور نگاہیں وہ منتظر راہیں وہ پاسے ضبط سے دل میں دبی ہوئی آہیں وہ انتظار کی راتیں طویل تیرا و تار وہ نیم خواب شبستہ وہ مخملی باہیں کہانیاں تھیں کہیں کھو گئی ہیں میرے ندیم مچل رہا ہے رگے زندگی میں خون بہار الجھ رہے ہیں پرانے غموں سے روح کے تار چلو کہ چل کے چراغاں کریں دیارے حبیب ہیں انتظار میں اگلی محبتوں کے مزار محبتیں جو فنا ہو گئیں ہیں میرے ندیم دلے ب فروختم جان خریدم نظامی مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نما۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نمک میں نے سمجھا کہ تو ہے تو درخ شاہ حیات تیرا غم ہے تو غمِ دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثواط تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے تو جو مل جائے تو تقدیر نگوں ہو جائے یوں نہ تھا میں نے فقط چاہا تھا یوں ہو جائے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا ان گنت صدیوں کے تاریخ بہیمان تلس ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے جب جا ہوئے اونچاؤ بازار میں جسم خاک میں لتھڑے ہوئے خون میں نہلائے ہوئے لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے اب بھی دلکش تیرا حسن مگر کیا کیجے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا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 دیکھے ہیں ہم نے حوصلے پرور دار کے دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تج سے بھی دل فریب ہیں غمروز کار کے بھولے سے مسکراتو دیے تھے وہ آج فیض مت پوچھ ولولے دلے نہ کردہ کار کے سوچ کیوں میرا دل شاد نہیں ہے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 یہ عہد کے محبت ہے کس لیے آخر سکون قلب ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں رقیب سے آ کہ وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے کارواں گزرے ہیں جن سے اسی راہ نائی کے جن کی ناکوں نے بے سود عبادت کی ہے تو سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ محب باقی ہے تجھ پہ بھی برسہ ہے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 یاسو ہرمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا سرداہوں کے رخ زرد کے معنی سیکھے جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بےکس جن کے اش آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں نتوانوں کے نوالوں پہ جبٹتے ہیں اقاب بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے تنہائی پھر کوئی آیا دلزار نہیں کوئی نہیں رہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خواب دچراؤ سو گئی راستہ تک تک کہ ہر ایک راہ گزار اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ گل کرو شمیں بڑھا دو میں او میناؤ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 آج ان کی نظر میں کچھ ہم نے سب کی نظریں بچا کے دیکھ لیا فیض تکمیل غم بھی ہو نہ سکی عشق کو آزما کے دیکھ لیا کچھ دن سے انتظار سوال دیگر میں ہے وہ مضمحل حیا جو کسی کی نظر میں ہے سیکھی یہیں میرے دل کافر نبندگی رب قریب ہے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 تھوڑے ہیں عرصہ دہر کی جلسی ہوئی ویرانی میں ہم کو رہنا ہے پہ یوں ہی تو نہیں رہنا ہے اجنبی ہاتھوں کا بے نام گراں بار ستم آج سہنا ہے ہمیشہ تو نہیں سہنا ہے یہ تیرے حسن سے لپٹی ہوئی عالام کی گرد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 آؤ کہ حسن ماہ سے دل کو جلائیں ہم خوش ہوں فراق قامت و رخسار یار سے سر و گلو سمن سے نظر کو ستائیں ہم ویرانی حیات کو ویران تر کریں لے نہ صحے آج تیرا کہا مان جائیں ہم پھر اوٹلے کے دام نے بہار کی دل کو منائیں ہم کبھی آنسو بہائیں ہم سلجھائیں بے دلی سے یہ الجھے ہوئے سوال وہاں جائیں یا نہ جائیں, نہ جائیں نہ جائیں کہ جائیں ہم پھر دل کو پاسے ضبط کی تلقین کر چکے اور امتحانِ ضبط سے پھر جی چر ہم آؤ کہ آج ختم ہوئی داستان عشق اب ختم عشقی کے فسانے سنائے ہم کتے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کہ بخشا گیا جن کو ذوق گدائی زمانے کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں پر کی دتکار ان کی کمائی نہ آرام شب کو نہ راحت غلاظت میں گھر نالیوں میں بسیرے جو بگڑیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو ذرائع روٹی کا ٹکڑا دکھا دو یہ ہر ایک کی ٹھوکریں کھانے والے یہ فاکوں سے اکتا کے مر جانے والے یہ مظلوم مخلوق گھر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں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 تند ہیں شولے سرخ ہے آہن کھلنے لگے کفلوں کے دہانے پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم جان کی موت سے پہلے بول کہ سچ زندہ ہے اب تک بول جو کچھ کہنا ہے کہلے پھر لوٹا ہے خرشی دے جہاں تاب سفر سے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 حد نظر سے ساگر تو کھنکتے ہیں شراب آئے نہ آئے بادل تو گرجتے ہیں گٹا برسے نہ برسے آپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو پایاب ہے جو موج گزر جائے گی سر سے اقبال آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر